ہم فون بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد قریب رہا ہے بلندی بے امام نصیب رہا ہے ڈبلو الحمدللہ ڈبلو والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعبدوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا فلاسلی صد اللہ كان یہ سورت النساء کی آیت نمبر 129 ہے جس کی ہم نے درس کے آغاز میں تلاوت کی ہے اس سے پہلے جو آیت نمبر ایک سو اٹھائیس تھی اس میں اس دیوادی زندگی میں اگر کچھ تلخیاں پیدا ہو جائیں اختلافات اور جھگڑے سر اٹھانے لگیں تو کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر تھا اور یہ کریمہ بھی اس دیواجی زندگی کے بارے میں ہے اس دیواجی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی شخص ایک سے زائد شادیاں کرے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے اور صرف اسلام ہی اجازت نہیں دیتا بلکہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان میں تعدد ازواج کی اجازت تھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی مختلف انبیاء کرام نام السلام نے بھی متعدد شادیاں کی صورت النساء کے آغاز میں یہ بحث ہم کافی تفصیل سے کر چکے ہیں عقل بھی اس کی اجازت دیتی ہے اور حالات بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے اللہ پاک کا جو ایک اصول ہے جو اللہ نے خود بیان فرمایا اِنَّا كُلَّ ان کل کلشئی ان خلق ہم نے ہر چیز اندازے سے پیدا کی ہے یہ اصول بھی اور پھر جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے اس لیے کہ مختلف ملکوں کے اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں عورتیں زیادہ پیدا فرمائی ہیں مردوں کے مقابلے میں سوائے ہندوستان کے یہ ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جس میں عورتوں کی تعداد کم ہے اور کم ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا کم فرمائی بلکہ کم ہونے کی وجہ یہ کہ زمانے جاہلیت کی طرح بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اور نشو و نشو نما پانے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جنس کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ پتہ چلنے کے بعد کہ حمل میں لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے اس قات حمل کروا دیا جاتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں ہر سال تقریباً دس لاکھ بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے اس طریقے سے خود پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد میری نظر سے جو آداد و شمار گزرے ان کے مطابق عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں ایک کروڑ زائد ہے اگر تعدد کی اجازت نہ دی جائے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی لگا دی جائے تو گویا کہ صرف ایک ملک پاکستان میں ایک کروڑ عورتیں ایسی ہوں گی جو ساری زندگی بغیر نکاح کے رہیں گے اور حقیقت دیکھی جائے تو تقریباً سارے ہی لوگ تعدد پر متفق ہیں یعنی یہ اہل مغرب یہود و نصارا یورپ والے اور دوسرے تیسرے یہ بھی تعدد کی اجازت دیتے ہیں اور عملی طور پر تعدد پر عمل کر رہے ہیں اختلاف لگتا ہے کہ صرف یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تعدد کی اجازت ہے نکاح کی صورت میں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تعدد کی اجازت ہے بغیر نکاح کے یعنی اس کی تو اجازت دیتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر نکاح کے دس عورتوں سے تعلق رکھ لے یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے اس میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی لیکن نکاح کی صورت میں وہ دو شادیاں بھی نہیں کر سکتا دو عورتوں سے بھی تعلق قائم نہیں رکھ سکتا تو معلوم ہوتا ہے کہ تعدد کی تو سب اجازت دیتے ہیں لیکن غیر نکاح کے بغیر نکاح کے اور اسلام تعدد کی اجازت دیتے ہیں نکاح کے ساتھ اور دوسرے اسلام تعدد کی اجازت دیتا ہے عدل کی شرط کے ساتھ اول تو ایک نکاح کرنے کی بھی اجازت اس شخص کو ہے جو حقوق ادا کر سکتا ہو جو استواجی حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اس کو ایک شادی کی بھی اجازت نہیں حقوق کی ادائیگی یہ شرط اول ہے دیکھے میں حقوق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں اور اگر کسی نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تو یہ شرط ہے کہ حقوق بھی ادا کر سکتا ہو اور عدل بھی کرے پہلے بھی یہ بات گزر چکی اللہ نے فرمایا کہ فن خف تم اللہ تعبل فواہد او ما ملکت اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی شادی کرو ایک سے زیادہ نہیں اسلام نے جو عدل کی شرط لگائی ہے تو کون سا عدل ظاہری اعتبار سے عدل مادی اعتبار سے عدل مساوات دونوں بیویوں کے درمیان قائم رکھے شب بصری کے اعتبار سے رات گزارنے کے اعتبار سے عدل خرچے کے اعتبار سے عدل باقی جہاں تک دل کی محبت کا تعلق ہے تو اس میں عدل ضروری نہیں اس لیے کہ یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے ایک کی طرف میلان زیادہ ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کی صورت سیرت کی وجہ سے اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے علم کی وجہ سے اس کی خدمت کی وجہ سے دل میں اس کی محبت زیادہ ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آخر تک نو بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں اور باوجود کہ آپ پر عدل فرض نہیں تھا لیکن آپ عدل فرماتے تھے اللہ کی طرف سے تو یہ اجازت تھی من منتشا و متقوی متکلی کا منتشا جسے چاہیں قریب کریں جسے چاہیں دور کر دیں یہ آپ کو اختیار ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی عدل فرمایا کرتے تھے از حد عدل فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ سفر میں تشریف لے جاتے اور کسی زوجہ متحرہ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت پیش آتی تو آپ ان کے درمیان قرا اندازی فرماتے تھے کہ جس کا نام نکلے گا اسے لے جاؤں گا تاکہ دوسری کی دل آزاری نہ ہو اسے لے گئے اور ہمیں کیوں چھوڑ دیا اتنا عدل فرمانے کے باوجود آپ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ محاذہ کسمی فیما املک اللہ یہ میں عدل انصاف تقسیم مساوات اور برابری کرتا ہوں ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں لیکن جو محبت دل کی محبت میرے اختیار میں نہیں ہے اگر وہ کسی سے زیادہ ہو جائے تو مواخذہ نہ فرمانا تو گرفت نہ فرمانا یہ حضور دعا کرتے تھے اور آپ کو یہ حدیث بھی سنائی جا چکی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور پھر وہ ان میں سے ایک کی طرف زیادہ مائل ہو جائے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ایک پہلو شل ہوگا مفلوج ہوگا پہچان لیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے شادیاں تو دو کی تین کی چار کی لیکن عدل نہیں کرتا تھا اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عدل نہیں کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ آ جائے تو دوسری شادی کر لیتے ہیں کوئی اپنی سیکٹری کے ساتھ اور کوئی فلان کے ساتھ اور کوئی فلان کے ساتھ لیکن پھر عدل نہیں کرتے ہیں وہ با وفا بیوی بی سادہ بیوی بی جس نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دی غربت کے دن گزار دیے تکلیف کے دن پریشانی کے دن اس کے ساتھ گزار دیے اور اسے بنانے میں اس کا کردار ہے آج وہ تو نظروں میں جچتی نہیں ہے اس کو پیچھے کر دیا اور صرف دوسری کی طرف مائل ہو گیا تو یاد رکھیے کہ ایسا کرنا حرام ہے حرام ہے یہ کوئی ہمارا اختیار نہیں ہے کوئی سمجھے کہ میرے, میری مرضی ہے میں جیسے چاہوں جتنا وقت چاہے اس کو دوں جتنا وقت چاہے اس کو دوں نہیں آپ کی مرضی نہیں ہے آپ کا اختیار نہیں ہے اگر آپ مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ ان کے درمیان عدل کرنا مساوات کرنا برابری کرنا یہ تم پر فرض ہے تو یہاں اسی کا ذکر ہے بھائی بلنتستیلو بے نسا اللہ بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہیں اللہ نے ہم پر کوئی ایسا حکم لازم نہیں کیا جو ہمارے اختیار میں نہ ہو اب اللہ نے یہ تو کہا کہ عدل کرو اب پورا عدل تو ہو نہیں سکتا تو اللہ نے فرمایا کہ ولن پستتی انت ادلو بے نسا اور تم سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرو اللہ کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کچھ اونچ نیچ تو ہوگی انیس بیس ہو جائے گا اور کچھ نہیں تو دل کا میلان ایک کی طرف زیادہ دوسری کی طرف کم یہ تو ہو سکتا ہے تو عدل نے تم نہیں کر سکتے ہو ولو ہرس تم اگر تمہیں اس کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو تمہارے دل میں ہے کہ میں عدل کروں لیکن اس کے باوجود تم عدل نہیں کر سکو گے لیکن اتنا تو کرو فلا تمیرو کل لل مئی فتح کل تو تم بالکل ایک ہی طرف ڈھلک نہ جاؤ ایک ہی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ تم دوسری کو بیچ میں لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو بیچ میں لٹکی ہوئی نہ تو اس کو بیوی کے حقوق دیتے ہو اور نہ اس کو آزاد کرتے ہو بیچ میں لٹکی ہوئی ہے وہ ان تسلیح و تتقوف ان اللہ کا نہ غفور الرحیمہ اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاح کر لو عدل پر چلو کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے انتہائی مہربان ہے اصل چیز ہے تقوی قرآن قانون کی کتاب بھی ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ قرآن صرف قانون کی کتاب ہے قرآن قانون کی کتاب بھی ہے لیکن انوکھی قانون کی کتاب ہے انوکھی کتاب دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو قانون کی کتاب میں آپ کو تقوی کا ذکر نہیں ملے گا تقوی قانون کی زمان قانون کی کتاب تو بڑی خوش قسم کی ہوتی ہے یہ قانون ہے اور یہ قوائد ہیں اور یہ سزا ہے اور یہ جرمانہ ہے اور اتنی جیل ہوگی اس طرح کی بات ہے لیکن قانون کی کتاب اور اس میں تقوی کا ذکر یہ صرف قرآن کے اندر ہے اور تقوی کا ذکر پھر اس دیواجی زندگی کے ساتھ اس لیے کہ واقع تن میاں بیوی تب ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے جب دلوں میں تقوا ہوگا اور جان لیجئے کہ حقوق کی ادائیگی کے بغیر گھر میں سکون نہیں ہوگا اگر ایک فریق چاہے کہ میرے حقوق تو ادا ہو جائیں مگر میں دوسرے کے حقوق ادا نہ کروں تو گھر میں امن سکون نہیں ہو سکتا لڑائی رہے گی جھگڑے اٹھیں گے تو حقوق ادا کرنا ضروری اور حقوق دونوں فریق اس وقت ادا کریں گے جب دل کے اندر تقوی ہو اللہ کا ڈر ہو اور کوئی نہیں مجھے پکڑ سکتا لیکن اللہ تو پکڑ سکتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے ٹھیک کہ یہ عورت کمزور ہے صنف نازک ہے اور ایسی عورتیں بھی دیکھیں کہ یتیم ہیں باپ بھی نہیں جو پوچھ سکے بھائی بھی نہیں جو پوچھ سکے اب شوہر صاحب شیر بن گئے اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں جو چاہوں کروں تو یہ غلط بھائی یہ طریقہ غلط یہ صحیح نہیں ہے زیادتی ہے اور اللہ کمزوروں کی مدد کرنے والا ہے اللہ کمزوروں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے والا ہے قرآن نے صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ دوسرے مواقع پر بھی حقوق کے ذمن میں تقوے کا حکم دیا ہے اور قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر کہ آپ نے خطبہ نکاح کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ان آیات میں تقوے کا حکم چار بار آیا ہے لی آئتےگری میں یا یوح الدین آمنق اللہ حق تو کا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے دوسری آٹگری میں سورہ نسا کی پہلی آیت یا یوحنا ستو رب کم الدی خلق کم نفسم واحدہ اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ذات سے ایک نفس سے ایک شخص سے اور اسی احت کریمہ میں آگے ہے متقل البی بل ارحم اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحموں کو رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو اور بچو اور آخری احتقما جو آپ نے خطب نکاح میں پڑھی یادین آمنک اللہ وکول اے ایمان اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو اب خطبہ نکاح پڑا جا رہا ہے اس دیواجی زندگی کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا اور دلہن اور ان دونوں کے خاندانوں کو جو سادے راہ دے رہے ہیں اور جو اہم نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں وہ زیادہ راہ اور وہ اہم نصیحت کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو تکوا میاں بیوی بی سے کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرنا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی اور دونوں خاندان جب تکوا اختیار کریں گے اللہ سے ڈریں گے تو دونوں خاندانوں کے درمیان موافقت اور محبت پائیدار ہوگی یہ رشتہ پائیدار ہوگا اور خدا نخواستہ اگر ان میں سے کسی کے اندر تکوا نہ ہوا خوف خدا نہ ہوا تو سخت اندیشہ ہے کہ بہت جلد میاں بیوی بی میں اور دونوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے دلوں میں محبت بڑا جہیز دینے سے نہیں ہوتی اور آپس میں موافقت بڑی بارات لانے سے نہیں ہوتی اور رشتوں میں پائیداری شادی بیاہ کی مصنوعی اور غیر شرعی رسمیں سر انجام دینے سے نہیں ہوتی اور آپس میں تعلق صرف شکل و صورت کی بنا پر اور حسن و جمال کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے تقوی کی بھی ضرورت ہے جب تقوی ہوگا تو سیدھی سادی شادی جس میں تکلفات بھی نہ ہوں تعوشات نہ ہوں بڑا جہیز بھی نہ ہو بڑی بارات بھی نہ ہو نمود و نمائش بھی نہ ہو رسمیں بھی نہ ہو اور اگر شکل و صورت بھی سادہ ہو اس کے باوجود اگر دلوں میں تقوی ہوگا تو ایسے رشتے پائیدار ہوں گے موافقت اور محبت کا ذریعہ ہوں گے تو اس لیے اللہ کے نبی نے خطبہ نکاح میں بھی ایسی آیات کا انتخاب کیا جن میں اللہ نے تقوے کا حکم دیا اور یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا میں انتسلی وَتَتَّقُوا میں تکو اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور تکوا اختیار کرو اللہ سے ڈرو ان اللہ كَانَ غَفُورَ غفور تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے آگے فرمائے کہ وہ رقا من ساعتی اگر بال دونوں میاں بیوی بی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا اگر وہ دونوں جدا ہوتے ہیں اور قسمیت سے جدا ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے کوشش کی مگر موافقت نہیں ہو سکی ہم آہنگی نہیں ہو سکی وہ میاں بیوی بی کے درمیان جو خاص قسم کی محبت ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکی اور اب جدائی کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا اور جدائی میں بھی اللہ کا خوف وہ شامل حال ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے اور محض ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے جدائی نہیں اختیار کی جا رہی بلکہ جدائی اختیار کی جا رہی ہے سوچ سمجھ کر کہ ہم اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کے میاں بیوی بی جدا ہو گئے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے فضل کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو اللہ پاک پہلے شوہر سے بھی بہتر شوہر عطا فرما دے اور اگر مرد کے دل میں خوف خدا ہوگا تو ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کو پہلی بیوی سے کہیں بہتر بیوی عطا فرما دے بلکہ بعض حضرات نے تو اس موقع پر مالی وسعت کا بھی ذکر کیا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ جدا ہونے کی صورت میں ان کو خوشحالی اور مالی وسعت عطا ہو جائے